حضرت شیخ صدقے لکھے تولی خلقیت از یوت فوئی ذات مختبہ کو اللہ <سؤال> در مختصر بیان بندہ مشت عمل نصیب کو اللہ پاکتے مکمل مکمل براکت ہر فرد تنصیب چونکہ مزیگار وقت المینست غیری جی میر پو کم واقش دوستر بندی کئی و دوستر بندی بعد فور انجام داری جی نو مجمع چی گیجی بیلکل نا انتشارو ان پویدو کئی اس دا بچیون اور غوڑو پو ترتیب سران جی و دا کرام خدمت شے گزارش تا. کی محبت سر جی. حافظ محمد نبوت خان دسرچگیری پہ اتراف بندے علماء کرام سر بن لجدے حافظ با امین اللہ بن حضرت با مولانا با نعمت, اللہ نعمت اللہ سے حافظ محمد حسین بن مولانا حافظ شہباز خان سے حافظ مجیب الرحمن بن رسول زمان سے حافظ محمد طلحہ بنت اسرار امیر سے حافظ محمد سلمان بن یوسف خان حافظ محمد عبداللہ بن فرمان اللہ خان فرمان عبد الحاط بن فرمان اللہ حافظ محمد شورین سداد استاد محترم حافظ قاری فرمان اللہ سے بچائی دے حافظ محمد حسین بن ملک فاروق خان حافظ محمد حسین حاجی بن حاجی بن یمین سے حافظ محمد اسماعیل بن سیف اللہ سے محمد جمیل جمیل جمیل محمد جمیل مولانا بین <بینست> <بینست> اسد اللہ سے سی